سر صاحف فات بسم اللہ الرحمٰن الرحیم و صاف فات صفن فضا جراترن فلطالیہ ذکر انکم لواحق رب الما واتا بینا و رب المشارقل یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے وصا فات صفن فضا جرات زر قرآن حکیم میں پانچ صورتیں اس ٹائل کی ہیں سورہ زاریات آئے گی سورہ مرسلات آئے گی صورت النازعات آئے گی اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر ایک صورت اور آئے گی بلا تو یہ صافات، زاریات مرسلات نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہے فرشتے وہ صفات صفن قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفحے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں حسا جرات زجرن پھر وہ ڈانٹتے ہیں دپٹتے ہیں جھڑک کر یعنی اللہ تعالی جس جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ وہ سہا جو ہے انکارت اللہ صحت واحدہ یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا رسولوں پر آیا وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے صاف فات صفے باندھے ہوئے حاضر ہیں گویا کہ خادمین بارگاہ ہے خدا بندی کے ہر وقت حاضر ہے قمر بستا ہے کمر باندھی ہوئی ہے فضاج رات جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ طرف سے حکم آتا ہے تو وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں ڈاکتے ہیں فتالیات ذکراً اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر وہاں ذکر پہنچاتے ہیں یہ سب گواہ ہیں اس پر ان کم لواحد یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلا یہ چونکہ گروپ وہ ہیں کہ جن کا اصل مرکزی مضمون ہے توحید آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی کیونکہ مضمون جو ہے وہ ہے انضار آخرت تو وہاں پر آپ دیکھیں گے انت دین یہ ساری قسمیں کھا کر انت دین الواق دین جزا و سزا حساب کتاب اس کا بدلہ لازمن ہونے والا ہے یہاں جو گواہد پر قسم جو قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقصم الح ہے انہ کم الواحد یقیناً تمہارا الح ایک ہی ہے رب سماواتی من جو رب ہے مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینا اور جو جن دونوں کے مابین ہے وہ رب اور تمام مشرقوں کا رب ہے اب یہاں مغارب کا لفظ نہیں آیا اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے ہر نقطہ جسے ہم مغرب اس وقت کہیں گے اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو گروپ اس کے بالکل اپوزٹ ہے لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی وہاں پر بھی مشرق ہوگا سورج وہاں جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارقی ہے اِنَّا ان نا زین سماج دنیا بینت نہیں ہم نے مزین کر دیا ہے خوشنوا بنا دیا ہے سماع دنیا کو اسماعت اَس دنیا مرکب توصیفی ہے سب سے قریب والا آسمان دنا کہتے قریب کو ادنا قریب ترین اور دنیا اس کا منس ہے انا زین سماعت دنیا جو قریب ترین آسمان ہے اس زمین سے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بے زینت کا واقف ستاروں کی زیبائش اور آرائش وہ حفظم بنکل نے شیطان یہ پہلے بھی آ چکا ہے اور حفاظت ہے ہر سرکش شیطان کے مقابلے میں یعنی شیاتین جن جو ہیں یہ میں ارض کر چکا ہوں جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان انخیاتی جن جتنے بھی ہیں جن نعت کی ان کی رسائی ہے وہاں تک انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے کوئی ان کو کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے کہ جس سے یہ وہاں تک جائیں کوئی راکٹ نہیں چاہیے یا خود ان کے اندر یہ توانائی موجود ہے جیسے پرندے ہیں اڑ رہے ہیں ہم نہیں اڑ سکتے لیکن پرندہ ہے چھوڑ سکتا ہے وہ بھی اڑ رہا ہے اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو اس سے نہیں سولہ کیونکہ ان کا مبدہ جو ہے پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نزدیک سورج سے ہوئی ہے سورج ہی کی جو لو تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے دوبارہ ان کی جو بھی رسائی ہے تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے داضر ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں سماج دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچے تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں اور کورم ان کے ماں ہے اس لیے کہ وہ ناری ہے اور فرشتے پوری ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے خاص طور پہ جب کبھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے ان پر وہی آ رہی ہے تو پھر بڑا احتفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیتین کو سنگل نہ لے سکے وہ حفظ انکل شیطانی مار مل یہ نہیں سن پاتے یس کا یس سمعنا بن گیا یہ نہیں سن پاتے ملئے آلہ کی باتیں وی ضفورم انکل جانب اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں تیر میزائل ان پر ڈالے جاتے ہیں ہر جانب سے دو ان کو بگانے کے لیے کدیڑنے کے لیے وہ لہم اذاب اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سخت دائمی اللہ من خط فتح اللہ سوائے اس کے جو کوئی چھ وہ کر لے جاتا ہے کوئی ایک چیز فاطبہ شہاب الصاق تو پھر اس کے پیچھے پھینکا جاتا ہے چمکتا ہوا انگارا وہ میزائل جو ان کی مارا جاتا ہے پستفتے تو اے نبی ان سے پوچھئے اہم اشد خلقن ام من خلق ان سے پوچھئے انسانوں سے ان, ان مشرقین مکہ سے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے بنا دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا فسخت ہند ان سے پوچھئے اہم اشد خلقن کیا ان کی تخلیق زیادہ ثقیل زیادہ بھاری زیادہ مشکل تھی ام من خلق یا وہ جو ہم نے پنایا ہے ہم نے آسمان بنائے ہم نے ستارے بنائے ہم نے سورج بنایا ہم نے چاند بنائے اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں گیلیکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے اتنی وسیع و عریض کائنات کا بنانے والا جو ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا اتنا خلقنا ہوں میں تین داز یہ لفظ آ گیا یہاں پر جو میں نے گنوائے تھے آپ کو الفاظ اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گاڑے سے گاڑا جس میں کچھ چپچواہٹ پیدا ہو گئی تھی اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا ہوا اور اس سے لہس پیدا ہو گئی من تین ان لازم وہ الفاظ پھر یاد کر لیجیے منتورا بن مٹی سے بن تین گارہ تین لازم وہ گارا کہ جس کے اندر لہس پیدا ہو گئی ہمئی مصنون وہ گارا جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سوکھ گیا ہے من مین من ان مصنون اور چھٹا لفظ ہے فلسال ان فخار نہ کل خلق السان کلخار یہ آئے گا نا سورحمان کے اندر تو ہم نے اس چپکتے ہوئے درے سے ہم نے ان کو بنایا بل عجیب کا ویس کروں تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہو یہ تو مشہور کر رہے ہیں. آپ تعجب کر دیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں فطرت کے اندر جو توحید ہمارے مزمن ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں بل عجوتا و یسکرون وضا عجوکر عسکرون اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یا دہانی کرائی جاتی ہے یہ اس کو اخذ نہیں کر رہے اس سے سبق نہیں لے رہے اس پر کان نہیں دھر رہے ویزا راؤ آیتن یس اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں ہنسی مٹال دیتے ہیں وہ قالون ہاضا اللہ سہر مبین اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو اظام اتنا وکا ترامل وا ایزامن اہدا لموسون کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں اضامن لخیرہ دلی سڑی ہڈیاں لیکن یہ کہ باقی سارا جسم جو ہے وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا ایزام اتنا و تو کیا ہمیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اب آباؤ میں ہمارے جو آباؤ اجداد تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو بڑے کھپے ہوئے انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا کول نام وہ تم داخلون کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیے جاؤ گے اور تم سب کے سب نہایت ضلیل ہوگے اپنے اس انکار کے بارے فن نما ہی واحد فیضا ہوں یہ تو ہماری طرف سے ایک ڈانٹ ہوگی ایک ڈپٹ ایک جھڑکی ہوگی اور یہ سب کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا دیا جائے گا پیدا ہوگی ان ضرور وہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کالو یا ویلنا حضا یوم الدین اور پھر کہیں گے ہائے ہماری شامت یہ تو آگیا وہ دن جدا سدا کا جس کی ہم نفی کر رہے تھے ہاگا یوم الفصل نظی کن تم بہت زبن اس وقت ان سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے اور فر الم واج یادون اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہ کو ان مشرکوں کو ان ظالموں اور کافروں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جو جنات میں سے ہوں گے اور یہ کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جنات میں سے من دون اللہ, اللہ کے سوا نے یہ پوچھتے تھے فہدو ہوں سراط الجہیم پھر ذرا ان کو اب رہنمائی کرو انہیں اسکورٹ کرو سراط الجہیم جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ ان نہو انہیں روکو ان سے ذرا پوچھا جائے گا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم مالکم لا چناسر کیا ہو گیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے اور وہ کہا کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے کون کون لوگ آ کر میرے یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے شروف آتے ہیں یہاں پر یہ اب کیا ہوا تمہیں مالکم لا لاتنا سرون بل حمولیہ میں مستسلم یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج واک بال آباد مالا آبادی اور پھر وہ باز جو ہے بعض کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے کالو ان کم تم کاتون ان لوگوں سے تھے اور ہدایت کے راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہیں ان کو جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانے بناتے تھے وہ ان سے کہیں گے تالون تارکن نہ آنے یمین تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دب دبے کے ساتھ یمین جو ہے دہانی طرف سے آنا لیکن یمین کے معنی یہ طاقت یہ بھی ہے کہ تم اپنی چوگراہٹ کی بنا پر اپنی سرداری کے بنا پر اپنی جو حیثیت اور وجاہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں کالو بل لم تک ان موم وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے وہ ہمار کا نا علیہ سلطان اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی صنعت نہیں تھی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا بلکہ تم قوم التاغین بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ تو علینا قول و تو اب ہم سبھی مستحق ہو چکے ہیں کے قول کے وہ کا جو معاملہ ہے اللہ کا جو اس نے کہا تھا کہ کہ میں تو بھر کر رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا ہم اس کے مستحق بن چکے تو حق کا علینا کال و اننا لذائق اب تو ہمیں وہ مزہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا تو اغوی ناکم انا تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا كُنَّا ہم خود بھی گمراہ تھے یا دن فر عذاب میں مشترکن تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے وہ شریک ہیں سب کے سب انزا لے کر نفر و اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لا اِلَهَا <يَسْتَقْبِرُون> ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا یہ استقبال کرتے تھے گھمنٹ کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے یقینا لارے تو حال ہے تین لائر اور یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون شاعر کے کہنے سے اپنے این معبودوں کو چھوڑ دیں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں حضور کی شان میں شاعر ہے مجنون ہے ہم ایک شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے قنون علامہ تارک و عالح تین شاعری مجنون بل جا بالحق وصدق نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں سچ لے کر آئے ہیں ہدایت لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی ان نکم لذائ کل عذاب لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مزا چکھنا ہوگا وہ ماں تو اللہ ما کم تم کا اور نہیں ہی تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی تو جو تم عمل کرتے تھے اللہ اباد اللہ مخلصیم سوائے ہمارے مخلص بندوں کے جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا اپنے لیے خالص کر لیا تھا اللہ کل رسق کم معلوم ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے طے شدہ ہے فواد کے ہو میوے ہیں وہ مکرب اور ان کا اکرام ہوگا اعزاز ہوگا پھر جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں اللہ سرر متقابلین وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یوتاف علیہم بقاسم قاسم اور ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو है وہ گردش کر رہے ہوں گے وہ شراب ایسی ہوگی وہ مشروب ایسا ہوگا سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا نافیہ غول اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی ولامنہ نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے ایک فرور کی کیفیت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک طرفئین اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں کہ جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی شرمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں